حبیب اللہ وسلم علی نبی اللہ وعلا آلکہ یا نور اللہ معراج کے دلہ حبیب کبری سید المبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی اللہ مغفر علی ورحمنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما ارشاد فرمایا اے نمازی تون نے جلدی کی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے پہلے اللہ تعالی کی حمد کر اور ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے. پھر مجھ پر دور پاک پڑھ اس کے بعد دعا مانگ راضی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی فارغ ہو کر اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی تو دعا کی قبولیت کا ایک مدنی نسخہ بھی پتا چلا کہ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد حمد کریں اللہ تعالی کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اب مانگے جو مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت کی جو مراد مانگیں گے میرا رب پوری فرما دے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی یہ ترمیزی شریف کی حدیث نمبر ہے 3487 اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ماہ معراج جاری و ساری ہے ماہ رجب المرجم میں ہمارے اللہ صلاح سلام نے معراج کی سیر فرمائی جنت کی سیر فرمائی جنم کو ملازہ فرمایا سارے نبیوں کی امامت فرمائی سورے فرشتوں کی امامت فرمائی آسمانوں کے سیر کی مسجد اقسا کو دیکھا رب کا قرب حاصل کیا رب سے ہم کلامی کا شرف پایا رب کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا تو اسے ماہ محترم اور ماہ مقدس میں رجب ستائیس تاریخ کو ہمارے اکالی سلاط اسلام کی معراج ہوئی تو اسی نسبت سے ہم اکاری صلاحت اسلام کے معراج کے ذکر خیر کرتے ہیں آئی سنیے مفتی اعظم ہند کیا فرمارے اعلی حضرت کے شہزادے میراج نبی کے بارے میں sallallahu alayka wa sallam sallallahu alayka wa sallam sallallahu alayka wa sallam sallallahu alayka wa sallam سدرا تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا سدھ تمہارا ارش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دو جنت والے دو جنت والے سل کا کوسلم صلہ ہوئی کوسلم صلہ کا وسلم رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے اچھی بسارت والے سل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عرش خدا تک کس کی رسائی دولت رویت کس نے پائی عرش خدا تک کس کی رسائی دولت رویت کس نے پائی ایسی دولت و رفعت والے دولت پت والے ایسی دولت فت والے فل اللہ ہوئی کا وسلم صلی اللہ ہوئی وسلم صلی اللہ ہوئی کا وسلم فل ہوئی کا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے عاشقانِ رسول میراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آپ کی امت کے لیے نماز کا توفہ عطا فرمایا سبحان اللہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث کا خلاصہ ہے ہمارے اکالسلاۃ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالی نے مجھ پر ایک دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کیں جب میں حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علی نبی علیہ نبیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے عرض کی رب عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا شب اثرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن رات میں پچاس نمازیں موس علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کروا لیجیے آپ کی امت پانچ نمازیں پچاس نمازیں نہ پڑھ سکے گی کیونکہ بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض تھیں دو وہ مصعل سلام گویا عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں وہ دو نمازیں ادا نہیں کر سکے آپ کی امت پچاس نمازیں کیسے ادا کرے گی پیارے اکالی سولا تو اسلام رب تبارک و کا کی بارگاہ میں پھر لوٹ کر گئے اور عرض کی یا اللہ میری امت پر آسانی فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ کم کرا دی پھر مصالح السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر کم کروانے کا کہا بار بار اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حضرت مصع سلام کے مشورے پر میراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن اور رات کی یہ پانچ نمازیں ہیں اور ان میں سے ہر نماز کا دس گنا ثواب ملے گا لہذا اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ پچاس نمازیں ہو جائیں گی اور مزید اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم فرمایا جو شخص نیک کام کی نیت کرے پھر وہ نیک کام نہ کر پائے تو اس کے لیے صرف اچھی نیت کی وجہ سے ایک نیکی لکھے جائے گی اور اگر وہ اس نیکی کو کر گزرے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی مراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر علیہ اسلام کے پاس تشریف لائے انہیں بتایا تو علیہ اسلام نے پھر وہی عرض کی کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے کمی کا سوال کیجئے تو شب اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بڑی پیاری بات لکھی میرات میں مفتی احمد یار خان نائمی نے کہ یہ ہے موسا علیہ السلام کا علم غائب امت محمد یا جو علیہ سلام کے بہت بعد ہونی ہے تا قیامت رہے گی اس کی طبعی کیفیت سے علیہ سلام اللہ کی عطا سے خبردار ہیں کہ یہ پانچ نمازیں پابندی سے ادا نہیں کر سکیں گے سستی کیا کریں گے تو واقعی دیکھ لیں زکاتی موجود ہیں حاجی موجود ہیں خیراتی موجود ہیں نمازی ہی کم ہوتے ہیں نمازی کم ہوتے ہیں مسجدوں کی تعمیر بڑے شوق سے کی جاتی ہیں. روزوں کے لیے بچے زد کرتے ہیں مگر نماز کا پابند, پابند کوئی ہی ہوتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے یا اللہ ہمیں پکا نماز ہی بنا دے مدنی چینل کے ناظرین نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے زکوط کے احکام جہاد کے احکام دیگر احکام جو ہوئے وہ زمین پر بھیجے اور جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو اللہ تعالی نے اپنی حبیب کو اپنے پاس بلایا عرش عظیم پر بلایا اور نماز نمازوں کا شب اثرات توحفہ عطا فرمایا تو نماز کی فرضیت لا مقام پر پہنچ کر اور یہ اکالی سلاط اسلام کے صدقے ہمیں نماز ملی ورنہ ہمارے اکالی سلاط اسلام نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی نمازیں ادا فرماتے تھے تو نماز کیا ہے مومن کی معراج تیری معراج کے نہ جانے تو کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا تو آقا علی سلاط و اسلام کی معراج تو لا مقام پر عرش عظیم پر رب کے قرب میں رب کی زیارت رب سے ہم کلامی اور نماز یہ مومن کی معراج ہے کس طرح حضرت سئینا ابوالقاسم عبد الکریم بن حوازن کو شعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے حضرت سئینا استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے معاج لے کر آئے معراج سے معراج لے کر آئے کیوں کہ نماز ہمارے لیے معراج کی طرح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج میں تین منازل تھیں مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے جہاں کعبہ قائم ہے اور مسجد اقسہ تک جو بیت المقدس میں اور مسجد اقسہ سے سدرت المتہا تک جو جبریل امی علی سلام کا انتہائی مقام ہے اور وہاں سے سدرات المتہا سے کا او ادنا جو انتہائی قرب تھا یہ تیسری منزل نمازی کے لیے بھی تین منزلیں پہلی منزل قیام دوسری منزل رکو تیسری منزل سجود تو اللہ کرے ہم یہ پانچوں نمازیں ادا کرنے کی سعادت پالیں یہ معراج کا توحفہ جو ہمیں عطا ہوا ہے آکلی صلاحت اسلام کے صدقے میں اسے ہم اپنا لیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج رب کا و تعالی کا دیدار کیا تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا خواہش کا اظہار کیجیے جو چاہتے ہیں ہم سے طلب کیجیے ہم نے آپ کو ہر شے طلب کرنے اور ہر مقصد تک پہنچنے کی اجازت دے دی عرض کی یا اللہ میں چاہتا ہوں میری امت کو بھی ویسا ہی شرف عطا کیا جائے جس کی پوشاک مجھے پہنائی گئی تاکہ وہ بھی میری رحمت سے اپنا انعام پالیں فرمایا گیا اے کائنات کے سردار اے وہ زاد جس کے قدموں کی برکت سے زمین و آسمان نے شرف پایا ہم نے آپ کی امت کو پانچ خلعتیں عطا کر دیں ان کی سعادتوں کے ستارے بزرگی کے افق پر جگمگائیں گے وہ پانچ خلعتیں پانچ نمازیں ہیں جن سے آپ کی امت خلوت میں راحت پائے گی عرض کی وہ جن خلعتوں کا نور کائنات میں پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے ان کی پہچان اوصاف کیا ہیں دنیا میں ان کے نام کیا ہیں جواب ملا اے حبیب محترم قرب کے مراتی پر تشریف رکھیے یہ سب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے جلبے ظاہر کریں گے سب سے پہلے دلہن آئی ایک بہت خوبصورت دلہن آئی روشن چمکدار انوار واضح تھے خوشبو پھیل رہی تھی اس کا نور اہل اقل و بصیرت کے سامنے واضح طور پر چمک رہا تھا پکارا گیا اے وہ ہستی جو ہمارا وصال پا کر ہجر و فراق کے غم سے محفوظ ہو گئی اے وہ ہستی جس کی برکت سے اس کی امت کو بہت بڑا عجر و ثواب حاصل ہوا اس خلت کو نماز فجر سے پہچانا جائے گا اس کے بعد ہمارے آکاش اب اثرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید و روشن لباس میں دوسری دلہن کو ملازہ فرمایا آج صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی اے اعلی مراتب کے مالک اے وہ زار جس کی امت کو نماز کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا پاک زمین سے تہارت کا حکم دے کر دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی اس نورانی پوشاک کا نام نماز ظہر ہے پھر آپ کے سامنے واضح نوری لباس میں ملبوس تیسری دلہن ظاہر ہوئی چمکتے چہرے کے نور سے کائنا جگمگا اٹھی بتایا گیا ای وہ ذات جس کی صفات کی کوئی حد نہیں اور جسے روبو دب دبدبا اور نصرت خدا کی تلوار عطا کی گئی اس جگمگا تے ہلنے کا نام نماز اثر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں با کمال لباس میں ملبوس چوتھی دلہن ظاہر کی گئی کہا گیا اے مقرب و مہذب افراد میں سب سے زیادہ قرب و شرف پانے والے اس خلت کا نام نماز مغرب ہے پھر آپ کے سامنے وفا کے زیب زیب بدن کیے پانچویں دلن آئی بلا شبہ آپ نہایت عزت و شرف کے مقام پر فائز ہوئے مجھ و مصطفیٰ بن گئے آپ کو بتایا گیا اے تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور حسین ہستی اس خلقت فاخرہ کا نام نماز عشاء ہے آپ کی امت ان پانچ نمازوں کی پابند ہوگی لیکن اجر و ثواب پچاس کا پائے گی اے حوزو کوثر کے مالک میں تجھے اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا اور اسی کا ذکر قبول کروں گا جو میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر کرے جب آپ پر پانچوں نمازیں دلہنوں کے لباس میں ظاہر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ایک آواز سنی خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان نمازوں کی پابندی کرے پس وہی اپنے مقصود و مراد کو پہنچے گا جس نے آج تک اپنی خواہش کی قید سے چھٹکارا حاصل نہ کیا اور اس سے بچنے کی کوئی راہ تلاش نہ کی اس سے کہہ دو وہ اپنے گزشتہ اعمال پر افسوس کرتے ہوئے نفس پر روئے اور اگر آنسو نہیں بہا سکتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا لے خوشخبری اس کے لیے جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا مدری چینل کے ناظرین نماز ہمارے لیے نور ہے نماز ہمارے لیے نجات ہے نماز ہمارے لیے برہان ہے اور اگر نماز نہیں پڑی غفلت کرتے رہے گاہکی میں پھنسی رہے موبائل میں اٹکے رہے انٹرنیٹ میں لوٹ رہے دوستوں میں غافل رہے کاروبار میں مشغول رہے رب کی نماز سے غافل رہے اللہ کی پناہ مجموعہ الزوائد کی حدیث پاک سنی حدیث نمبر سولہ سو گیارہ شب اصلاح کے دلہا حبیب کبری سید المبیا مکی مدنی مصطفیٰ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی دلیل ہوگی نجات ہوگی جو نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نماز بروز قیامت نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نجات ہوگی اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون قارون حامان ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا جو بدنصیب حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ جو وزارت کے سبب سے نماز ترک کرے گا فرعون کے بدبخت وزیر ہامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو تجارت اور بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کو بہت بڑے کافر تاجر ابئی بن خلف کے ساتھ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو خوش نصیب ہے جو نماز پڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو رکو سجود اور قیرات کی تکمیل کرے نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز نمازی کی شفاعت کرتی ہے اگر نماز کا رکو سجود قرات مکمل نہ ہو تو نماز کہتی اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح نے مجھے ضائع کیا پس اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے کنز المال حدیث نمبر انیس ہزار انچاس اب جو نماز میں سستی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں سنیں عبرت حاصل کریں معراج کی راس سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا جو نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھے مجموعہ الزوائد حدیث نمبر دو سو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے ہر بار کچلے جانے کے بعد ان کے سر پہلی کی طرح درست ہو جاتے تھے پھر دوبارہ کچل دیے جاتے تھے اور سر کچلنے میں ان سے سستی نہیں برتی جاتی تھی جبیل امی علی سلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں برزخ میں دوزخ میں اگر رب ناراض ہو گیا تو سزا ہوگی کڑی مر آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم کا فرمان عبرت نشان جو نماز کے معاملے میں سستی کرے اللہ تعالی اسے پندرہ سزائیں دے گا چھ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی دنیا کی چھ سزائیں بے نمازی کی عمر سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر جو ثواب نہ دے گا اس کی کوئی دعا حق تعلی اسمان تک بلند نہ ہونے دے گا دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور دیکھ لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کس کا بے نمازی کا اور بے نمازی کی موت کے وقت تین سزائیں بے نمازی زلیل ہو کر مرے گا بے نمازی بھوکا مرے گا بے نمازی پیاسا مرے گا اور ایسی پیاس ہوگی ایسی سخت پیاس لگے گی اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہ بچھے قبر میں تین سزائیں بے نمازی کو جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے دبائے گی اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسریاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی توبہ توبہ توبہ تو استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی بے نمازی کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی اور انگاروں میں دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا بے نمازی پر ایک اشدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام گنجا سانپ اشرا اس کی آنکھیں آگ آنکھ کی ناخن لوہے کے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر گرج دار بجلی کی مسل آواز میں کہے گا میں الشجاع الاقرا ہوں ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم صبح سے وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر زہر سے اثر نماز اثر ضائع کرنے پر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں جب بھی وہ گنجا سانپ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا پھر وہ ناخن زمین میں داخل کر کے بے نمازی کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا قیامت کے دن بے نما بے نمازی کی جو سزائیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اس کو منہ کے بل کھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ بے نمازی کی طرف ناراضی والی نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دو زخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے تو نیت کر لیجئے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نماز کی پابندی کا ذہن بنائیے رجب میں ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے اور یاد رکھیں گنا ستر گناوں کے برابر ہے رجب کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے خوب روزے رکھیے رجب میں توبہ کرنے کی خاص فضیلت ہے خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے آئیے پڑھ لیجیے اللہم بارک لنا فی رجبوں وہ شاہبان و بلغنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے نہ شادی ہماری نماز کزا کرا سکے نہ فوتگی نہ دوستوں کی محفل ہماری نماز قزا کرا سکے اور نہ ہی گاہکوں کی کسرت نہ سردی نہ گرمی نہ آندھی نہ طوفان کوئی معاملہ ہو کاش ہماری کبھی بھی کوئی نماز ترک نہ ہو اچھی اچھی صحبتیں اختیار کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ اللہ شب اسرا کے دلہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے طفیل ہمیں نمازی بننے کا شرف حاصل ہو جائے گا یہ نماز پڑھنا نماز کی طرف چلنا یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو سغیرہ گنا بتقاضۂ بشریت انسان سے ہو جاتے ہیں نماز کے برکت سے معاف ہو جاتے ہیں دیکھیں کوئی پانچ مرتبہ اگر دن میں غسل کرے تو اس کے جسم پر میل رہے گا نہیں رہے گا اسی طرح جو پانچوں نمازیں پڑھتا رہے گا گناہوں کے میل کو چیل سے پاک صاف ہوتا رہے گا تو شب اثرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم غلاموں کے لیے اپنے رب سے تحفہ لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ ہے اللہ ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ جو مرد ہیں اس کو تو پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے کوئی عذر نہیں ہے تو کیوں گھر میں پڑھیں ستائیس درجے جماعت کی فضیلت زیادہ ہے تو کیوں نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ پانچو نمازیں جماعت کے ساتھ سفیہ اول میں مسجد میں ادا کرے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم